من دون اللہ سمرا دلائل سمرا دلائل آپ فرما دیں کہ جیسے تم غیر اللہ کو پکارتے ہو نا ہم بھی اگر غیر اللہ کو پکاریں جن کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے تو ہم مومن رہیں گے یا کفر کی طرف چلے جائیں گے کفر کی طرف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 جیسے ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہو خود مجھے ایک آدمی نے خود بتایا تھا کہ میں جنگل میں سفر کر رہا تھا تو جنات نے مجھے ایسا مخبوط الحواس بنا دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں کس طرح ہو جانا ہے تو گائے گائے جنات ایسے کر دیتے ہیں دماغ کے اوپر اثر ڈالتے ہیں بندہ مخبوط الحواس بن جاتا کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں جا رہا ہوں کدھر جا رہا ہوں کل پھر ہمارا حال مثل اس کے ہو جائے کہ اس ہو ہوئی راستہ بھٹکا دیں اس کا جناح شیاتین سے مراد جنات ہیں مقبوط الحواس بنا دیں راستہ اس کا بھٹکا دیں جنات زمین کے اندر اس حال میں تو حیران ہو پھر ہوتا ایسے ہے نا جی جس آدمی کو جنات مخبوط الباظ بنا دیتے ہیں ساتھی ہی اس کو پکارتے ہیں وہ ادھر ادھر راستہ ہے وہ ادھر بھاگتا ہے وہ ادھر بلاتے ہیں وہ ادھر واسطے اس کے ساتھی ہی ہیں بلاتے ہیں اس کو طرف ٹھیک راستے کے خدا کا منا ٹھیک راستے کے ایتنا سے پہلے یقون بازو ہے یقون الحو اس کو کہتے ہیں وہ ادھر لیکن وہ آتا ہے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 اور حکم کیے گئے ہم تاکہ پورے فرم بردار بندے رب العالمین کے واہ عمر نا ادھر بھی عمرنا معذوف ہے اور حکم کیے گئے ہم یہ کہ قائم کرو اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہوا کہ قائم کرو نماز کو اور ڈر کرو اللہ سے وہی وہ ذات ہے اس کے کی اکٹھے کیے جاؤ گے وہی دلی لکڑی نمبر تیرہ وہی وہ ذات ہے جس نے بنایا آسمانوں کو زمین کو با فائدہ بے کا منہ با لیکن یہ سمجھیے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہیں یہ نظام ایک دن ختم ہو جائے گا اور کیا قائم ہوگی قیامت مت وہ یوم یقول کن ف جس دن فرمائیں گے اللہ تعالی ہو جا تو حشر نیچے حشر کا منع لکھو کیا فرمائیں گے اے قیامت ہو جا یہی فرمائے جو کیا بت ہو جائے گی ہو جاتو ہے حج پر ہو جائے گا سب اٹھے ہوں گے قول حلحق. ان کال ہو لات باسر ہوگی یہ معنی ضرور لکھ لو اللہ تعالی کی یہ بات کیا ہوگی آپ کا مانا باسر ہوگی فوراً اثر ہو جائے گا اللہ فرمائیں گے کل ہو جائے آج تو تمام کہناات اٹھ کھڑی ہوگی اللہ دہد بالا ملک یو میزن اور خاص اس کے لیے سلطنت ہوگی جس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر یہ دوسرا سور اہل ملغ وہ جاننے والے کوشیدہ کا حاضر کا واہ الخبیر میرے محترم یہ کتنی دریا لکڑی آ گئے نا اور آنے ہیں سترہ ہوں گے لیکن درمیان میں دلیل نقلی شروع ہو رہی ہے وائز کال ابراہیم دلیل نکلی نمبر ایک اس دلیل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے گھر تفصیل اور آگے سترہ انبیاء کا ذکری جمالن ہوگا کتنی؟ سترہ انبیاء کا بھی ذکر اور جب فرمایا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو بھائی ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر تھا یا تارخ تھا تاریخوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیا تھا تارخ سمجھے لیکن قرآن میں تارق کا ذکر نہیں ہے کیا ہے آگر ہے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ آگر باپ تھا تارق نہیں تھا لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یوں تدبی دی جا سکتی ہے کہ تارخ اس کا ہو نا تارق کیا ہو نام ہو جیسے تاریخ ملک کا ہوا ہے اور آغر جو ہے یہ لکاب گوشت کا کیونکہ آغر اسل میں ایک بت کا نام تھا تو اس بت کی چونکہ یہ پوجا کرتا تھا لہٰذا اس کا لکابی کا بن گیا آگر بن گیا تو دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں آگر لکاب ہو تار کیا ہو نام ہو ہمارے علاقے کے اندر بریلیوں کا اور جماعت اسلامی کا جھگڑا ہو گیا جماعت اسلامی کے لئے کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر تھا برہلمی کہتے نہیں تارک تھا میں نے ان کو کہا کہ کیا فضول جھگڑا کر رہے ہو دونوں تو ملتے ہیں ہاں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے آج کے بعد میں نہ سنوں تمہارا یہ جھگڑا تو میری بات مان لیتے ہیں وہ میں بڑا ملا ہوں نا سڑکیں چھوٹے برہلمی باندھ لیتے ہیں جماعت اسلامی مان لیتے ختم کرا دیا ہاں وقت ضائع کر رہے ہو بالکل جب فرمایا ابراہیم علیہ السلم نے اپنے باپ آزار کو کیا بناتا ہے تو کو مابون کہ اپنے ہاتھ سے بنا کے کرتا ہے اور میں دلی کی جامع مستی سے نیچے اترا ہم جو بند گئے دلی گئے تو دیکھا تو آگے بتوں کی دکان تھی یہ پلاسٹک کے بت بنے ہوئے تھے بہت سے کوئی حسین جمین ایسے ایسے تو آدمی بیٹھا ہوا تھا میں وہاں بھی کیے ایک دو دفعہ تو ان کو کہ ماشاء اللہ جی آپ خدا فروش بنے ہوئے ہیں کیا بنے ہوئے ہیں خدا فروش خدا کو بیچ رہے ہو ٹھیک ہے خدا بک رہے ہیں وہاں اچھا جی کیا بناتا ہے تو بتوں کو معبود بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو تیری قوم کو گمراہی سری کے اندر اب دیکھو اعلان کر دیا نا بالکل گمراہ ہو آ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام ہوا ہے ہاں مولانا فرماتے ہیں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یقین دانم کے لا دان دریال والا مسجودہ فیل ولا والا مطلوبہ علو چوتے بدستاری بیا تمہارم داری مجو از غیر حق یاری کلا فتح اللہ جب تیگ لا ہاتھ میں لی کی ہے تیگ لا سے مراد ہے کل میں توحید لا الہ اللہ تو میدان میں آ جا آ, آ, اعلان کر دے کہ میں موبائل ہوں اور مشرقین کے ساتھ میرا تعلق نہیں چ باری بیا تنہا چم داری آ جا کے مجو از حق یاری فتا علو غیر سے مدد نہ مانگو کیونکہ مشکل کشا فقط کون ہے یہ شیر کس کے ہیں سلطان باہو کے ہیں جن کا مزار جھنگ کے اندر ہے سلطان باہو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 یہی عجائے چاند سورج ہاں، ستارہ یہ عجائے آ رہے ہیں اور اسی طرح دکھاتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو عجائباد بارہ کوت کے نیچے لکھو عجائباد عجائباد آسمانوں کے زمینوں کے لے یس تدلّہ عبارت کا معذوف ہے تا کہ ان کے ساتھ استدلال کرے اور تا کہ ہو جائے کامل یقین کرنے والوں سے جنا شروع ہو گیا جی دلائل ربی میرا رب اے ہاضا ربی کا معنی یہ نہ سمجھنا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو رب مان رہا تھا یہ شرک نہیں ابراہیم تو مشرک نہیں تھے تو لکھ لو ہاضا ربی میں یا استفہام انکاری ہے یا استفاہم بطریق تبقید ہے یا استفہام انکاری ہے یا یہ قول ب طریق تبقید ہے میں سمجھاتا ہوں اس میں استفہام انکاری ہے یا یہ کال بطریق تبقیت ہے تبقیت مانا خاموش کرنا لکیر والا خاموش کرنا استفام انکاری تو یوں ہوگا ہاں یا ربی کیا یہ میرا رب ہے استفام آ گیا نا ہم لوگ کیا یہ میرا رب ہے تو استفام انکاری نہ ہو انکار کر رہے مان رہے ہیں <تصفيق> یا بق فریقیت ہے بق تبقیت کا معنی یہ ہے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 یہ چاند اپنا ستارے صاحب تو غائب ہو گئے پر جب دیکھا چاند کو چمکنے والا فرمانا گئے ہا ربی وہی بات ہے پہلی کہ پہ جب یہ بھی غائب ہو گیا تو فرمانے لگے گی لا دینی ربی میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے تو ان کے آدم میں اشراد پہ چھ دلائل ہیں دلیل نمبر ایک لکھو یہ ابراہیم علیہ السلام کے عدمی شراک پہ چھ دلائل اچھا جی دلیل نمبر اے البتہ اگر نہ رہنمائی کرتا میری میرا رب تو ہو جاتا میں قوم گمرا سے پلم جب دیکھا سورج کو جی دن ہو گیا وہ تو رات تھی نا ستارہ تھا چاند تھا جب دیکھا سورج کو چمک نے مارا حاضر حاضر تو جی ہاضا بھی حاضر بڑا ہے پر جب غائب ہو گیا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 تین یا چار اور جھگڑا کیا اس کی قوم نے یہ تو کیسے کہ باپ دادا کا طریقہ چھوڑ گیا ہے تو برائے یہ دلیل نمبر پانچ فرمان ریج کا جھگڑے میرے ساتھ اللہ کی توحید کے بارے میں حالانکہ اللہ نے مجھ کو ہدایت دی ہے اور نہیں درتا میں ان بابودوں سے کہ تو شرے کون کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا آپ جائیں گے نا اپنے علاقے کے نر توحید پہنچائیں گے تو لوگ آپ کو ڈرائیں گے کہ ہمارا پیر تجھے کیا کریں گے دعا دیں گے تیری اولاد نہیں ہوگی ایسے مر جائے گا ڈرنا نہیں ایسے شاخ القرآن مرحوم فرماتے تھے مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ او بریلوی وہ تو ٹھوک وجہ ایسے ڈنڈا مارتے تھے اگر تمہارے پیروں میں کوئی اختیار ہوتا تو غلام اللہ کب سے مر جاتا ہاں ادھر سے پوکھا دیتے تمہارے پیر ادھر سے پوکھا دیتے تو غلام اللہ کا زندہ رہنا ہے لگے تمہارے پیروں کے پیار میں کچھ اچھا جی اور نہیں ڈرتا میں ان بابودان باطلہ سے جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کا ہاں مگر یہ کہ چاہے رب میرا رابطے اللہ مجھے کچھ تکلیف دے تو پھر تم کیا کہو گے اس کو پیر نے تکلیف دی اور اب دیتا ہے فراق ہے رب میرا ہر چیز بیت بار علم کے کیا نہیں سمجھتے تم اور کیوں ڈرو میں معاشر تم ان معبودوں سے جن کو تم شریک ٹھہرا اللہ کا حالانکہ نہیں ڈرتے تم اس بات سے کہ خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہو تم ڈرتے ہو کہ شریک کرتے ہو تم ساتھ اللہ کے ماں ان معبودوں کو کہ نہیں اتارا اللہ نے ساتھ جس کے تمہارے پر کوئی دلیل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 جب مسجد سے باہر نکلے تو لوگ اسے پوچھتے ہیں بھائی بابا کی دربار بھی ہے ادھر کو نہیں ہے بابا کی دربار ایسے میں تو جب بابا کی دربار بتا دیتے ہیں تو وہاں جا کے سیدا کر رہے ہیں جی تو دیکھو ایمان کے ساتھ شرک کو خرچ ملت کر دیا نہیں ایک بھیک مانگنے والا کلندر آپ کے پاس آتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہو خدا حسین برکا دیوی خدا کے ساتھ کس کو ملا رہا ہے حسین، خدا حسین، بھی، خدا تن کرے اولا کا لہول ام ان کے لیے امن ہے اور وہ رہ پانے والے ہیں تل کا حجا تو نا یہ دلیل نمبر چھ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرغ نہیں تھے فرمایا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 بیٹوں والا بنایا پوتوں والا بنایا اساک بیٹا تھا یاقوب کیا گا پوتا تھا دیکھو جی ٹھیک ہے جی نتیجہ استقامت لکھو نتیجہ استقامت بخشا ہم نے واسطے اس ساک بیٹا یاقوب پوتا اساک نمبر ایک یاقوب نمبر دو کتنی نبیوں کے آئیں گے جی سترہ نبیوں کے واقعات آئیں گے ادھر یا نام آئیں گے جی؟ ہدا نا ہر ایک کو ہم نے کامل ہدایت دی اور نو کو ہدایت دے چکے تھے ہم پہلے سے ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے سے ہم کس کو ہدایت دے چکے تھے لو علیہ السلام کو ہدایت دے چکے تھے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے وہ مین ضروریات ہی داود وہ ہداینا مین ضروریات یہاں بھی ہدایتہ مقدر ہے یہ ضروریات ہی جو ہی ضمیر ہے نا اے ہی ضمیر کے نیچے نوح لکھو ہی ضمیر کا مرج ہے کس کو بناؤ یو کو اور ہدایت دی ہم نے نوح کی اولاد سے داود کو سمجھے جی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوح کی اولاد سے کس کو ہدایت ملی داؤد علیہ السلام اور باقی نبی آ رہے ہیں نا سارے سمجھے جی نو کی اولاد ہیں سارے کے سارے بعض مفسرین نے ہی زمین کاس کو بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم کی اولاد لیکن جو نبی آگے آ رہے ہیں نا یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں پھر ان کو تعویر کرنی پڑتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی کی اولاد جسمانی ہے کوئی روحانی ہے کیا روحانی بیٹے تو سب ہو گئے تو میں نے کس کی طرح ضمیر کا مرجہ کیا ہے تو اشکالہ دور ہو گئے کیونکہ جتنی کائنات ہے, ملائے ہے ملائے نا ساری کس کی اولاد ہے اب لو کی اولاد ہے لو کو آدم سانی کہتے ہیں لیا؟ اور ہدایت دی ہم نے لو علیہ السلام کی اولاد سے داؤد کو یہ کتنی نمبر لکھنا ہے چار اساک نمبر ایک یاقوب دو نو نمبر تین ادا نمبر چار سلیمان نمبر ایوب چھے، یوسف سات موسی آٹھ ہارون نو اور اسی طرح بدلا دیتے تھے ہم نے پکاروں کو, کو. زکری دس یا, یا گیارہ عیسا بارہ الیاس تیرہ کلو مین سالہ سارے کے سارے کامل نیک تھے صالحین سال ہی کا لکھنا ہے کامل اسماعیل کتنے نمبر آہ. اور البر پندرہ الشا لکھو حضرت الیاس کے چچا داد بھائی تھے السا حضرت الیاس کے چچا داد بھائی تھے پندرہ یونو سولہ لوٹ کتنے جی سترہ کلن فضل مین اور ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے جہان والوں پہ یہ تو تھے جی نبی اب آگے غور, غور فرمائیے آگے فرماتے ہیں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 ہدایت دیا ہم نے بعض ان کے باپ دادا کو اور بعض اولاد کو بعض بھائیوں پہ بجٹ بہ اور برگزیدہ کیا ہم نے ان کو واہدے نا ہدایت تو پہلے آ رہی تھی نا اجمالی طور پہ اب تفصیل ہدایت ہدایت نہ ہو میرا مستقیم کے جگہ لکھنا ہے ہدایت کی تفصیل کہ کس چیز کی ہدایت اسرات ہے مستقیم کی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 تو ہدایت تنخواہ کی تھی یا سرا کے مستقین کی تھی اکبر کہتا ہے اللہ سے یاری لگاؤ یار کیا کہتے ہیں تنخواہ یاروں نے کہا یہ قول غلط تنخواہ نہیں تو کچھ بھی دی. اللہ سے یاری لگاؤ گے نا ہاں تو اللہ سب کو دے دے گا آہ! سب سے بات یہ ہے کہ ہماری زندگی سکون قلب سے گزر رہی ہے گزر رہی ہے نا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 ہر تمنا دل سے سات ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلبت ہو گئی ہم تیرے تو ہمارا آئے کسی کی ضرورت نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ ظال ہی میش یہی ہے اللہ کی ضائع راہ سے مستقیم جس پہ اللہ نے اپنے نبیوں کو چلایا یہی اللہ کی راہ ہے اس پہ چلو یہی ہے راہ اللہ کی یا حد اللہ کا منع کیا کرو ہاں بڑا بہترین مانا ہے کہ ابھی میرے ذہن میں آ گیا یہی ہے راہ اللہ کی ہاں ہدایت دیتا ہے ساتھ اس راہ کے جس کو چہتا اپنے بندوں میں سے فرمایا لو آتا ہے فرض محال کے لیے یا قرآن پاک میں لو کا نفی ہے محال بال فرض اگر بہت سے معبود ہوتے تو ہے ہو سکتے ہیں معبود ادھر بھی وہی سمجھ لیجیے انبیاء سے شرک محال ہے کیا ہے لیکن اس محال کو فرض کر لو ب فرض بحال اگر وہ بھی شرک کرتے تو ہم بالو ان کے بھی کیا ہو جاتے ضائع ہو جاتے یہ ہمارے لیے ہے بل فرض شرک کرتے تو ہب ہو جاتے ان سے وہ تو کرتے تھے اللذین نبوت اللہ نے ان کو نبوت عطا کی یہ وہ لوگ ہیں کہ دی ہم نے ان کے مجموعے کو ہم کے نیچے کا لکھنا ہے آ, ان کے مجموعے کو کتاب تھی کہ مجموعہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی نبیوں کے ذکر ہیں ہر ایک کو کتاب ملی ہے تو سارے نبیوں کو کتاب ملی ہے سترہ نبی ہیں تو سترہ کتابیں ہمارے بڑی ملی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 آج امیر کا مرجع کیا ہے جی اگر کفر کرتے ہیں ساتھ اس نبوات کے یہی کاپر پستا کی مقرر کیا ہم نے ساتھ اس تسلیم نبوات کے یہاں بہا کے نیچے کا لکھو گے تسلیم نبوت ایسی قوم تو نہیں کاپر قوم کے نیچے لکھو مہاجرین و انصار مہاجرین و انصار تو مانتے ہیں نا قلع کل یہ وہ لوگ ہیں نبی کہ ہدایت دی ان کو اللہ تعالیٰ نے کافی خدا مفت دے اور ساتھ طریقے ان کے اقتدا کا کہ حضور کو فرمایا گیا اللہ نے اس طریق سے موراج کیا ہے صبر اور آدم حضر یہ ضرور لکھو بھائی وہ نبی صبر کرتے تھے یعنی تکلیف ہوں پہ پہلے نبی تکلیف ہوں پہ کیا کرتے تھے اور غمگین نہیں ہوتے تھے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ بھی کیا کریں صبر کریں غمگین نہ ہوں یہ مطلب طریقہ ہے صبر و آدمی حزن کا ایک تدے جو ہے نا یہ امر کا سیگا ہے اور ہا جو ہے نا ہا یہ وقت کے لیے ہے اس کو ضمیر نہ بنانا اللہ کو ملائے ہے اجرا